رحمان الرحمن الرحیم نے کرام یہ قرآن کی پیشکش ہے ہمارا انٹرنیٹ پر پتا ہے ڈبلو صدق ڈبلو مولانا اے تمام قسم کی تاریخات واہدہ شریف خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے اور لاکھوں کروڑوں کرود و سلام کو اس حردیہ افدس و مقدس پر جن کا نام نامی اس میں گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ ہے ولا علی و اطاب ہی وسلم ہے وہ ذات مقدسہ مبارک کا متحرہ کہ رب العزت نے جنہیں رحمت کائنات بنا کر بھیجا اور جن کے ذریعے کائنات کی ہدایت کا اور رہنمائی کا بندوبست فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں اللہ کے آخری پیغام رسان آخری پیغام آخری نبی اور آخری رسول بنا کر بھیجے گئے اس لحاظ سے اللہ رب العزت نے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت اور نشو و نما اس انداز سے فرمائی کہ قیامت تک آنے والی نسلیں نہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام پر نہ آپ کی رسالت پر اور نہ آپ کی ذات پر کسی قسم کا کوئی اعتراض کر سکے اس لیے آپ کی تکوین میں اور نشرت میں آپ کی نشو و نما میں آپ کی پرورشوں پرداخت میں اور آپ کی زندگی کے مختلف پہلوؤں آپ کی سیرت کے مختلف گوشوں اور آپ کی حیات طیبہ کے تمام مراحل پہ کڑی نگرانی رکھی گئی کہ پہلے انبیاء اور رسول اللہ ایک خاص دور کے لیے اس کائنات میں جلوگر ہوتے رہے اور اس دور کے خاتمے کے ساتھ ہی ان کی امامت کا اور ان کی رسالت کا ان کی نبوت اور پیغمبری کا زمانہ بھی ختم ہوتا گیا اس مخصوص زمانے کے لوگ اس مخصوص دور میں اس خاص نبی کی پیروی اور فرما برداری کرتے رہے لیکن جب اس کائنات میں امامت کا تاج اور نبوت کی خلا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اقدس پر رکھی گئی اور آپ کو پہنائی گئی تو اللہ تعالیٰ نے کافی اعلان کر دیا ما کا محمد ان ابا ولاکم رسول اللہ و خاطم نبی جین ہم نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کائنات کا اس دنیا کا اس زمانے کا اپنی طرف سے آخری تعین بنا کے بھیجا ہے آپ کے بعد کسی نئے نبی کی نبوت اور افالت کی ضرورت باقی نہ رہے گی اور جب تک زمانہ باقی رہے گا نبی محترم علیہ یہ سلاط وسلام کی امامت کا حصہ چلتا رہے گا اب ضرورت اس بات کی تھی کہ آپ کو ایسا پیغام عطا کیا جائے اور آپ کی سیرت کی اس سے نگرانی کی جائے کہ قیامت تک آنے والی نسلوں کی رہنمائی کا بندوبست ہوتا رہے اور مختلف زمانوں میں آنے والے لوگ جب بھی آپ کی سیرت و کردار پہ نگاہ ڈالے اس میں انہیں روشنی نظر آئے رہنمائی کے درست ملے راہ کے سبق حاصل ہو چنانچہ رب العزت نے اس کے لیے خصوصی اہتمام کیا اور میں نے بارہا یہ بات کہی ہے کہ اسی اہتمام کا نتیجہ تھا کہ جب نبی رحمت علیہ اصلاح وسلام اس کائنات میں جلوہ گر ہوئے تو آپ کی تشریف آوری سے پہلے ہی رب کائنات نے آپ کے والد گرامی کو اپنے پاس بلا لیا ابھی تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا کہ والدہ بھی رخصت ہو گئی دادا نے اپنی آنکھوں سے شفقت میں لیا رب کائنات کا پیغام انہیں بھی آ پہنچا وہ بھی رخصت ہو گئے یہ سارا کام ایک خصوصی انتظام اور اہتمام کے ساتھ ہو رہا تھا اس لیے کہ دنیا والوں کو علم ہو جائے کہ کائنات کے جتنے انسان پیدا ہوتے ان کی پرورش ان کی تعلیم اور ان کی تربیت ان کی نشو و نما اور ان کی غور و پرداف ان کے والدین کرتے ہیں لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان سارے رشتہ داروں کو اٹھا لیا تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے کہ اس کی نشو و دما اور ان کی تعلیم و تربیت کسی مخلوق نے نہیں کی بلکہ خالق نے خود فرمائی ہے علم یجد کا یقیمن فراوا کا یہی مفہوم ہے کہ ہم نے آپ کو اپنی آنگوں سے رحمت میں پالا ہم نے خود آپ کی تربیت کی اور جب چالیس برس کی عمر کو آپ پہنچے آپ کے سر پہ تاج و نبوت و رسالت رکھا گیا آپ کو اللہ رک العزت نے اپنے آخری پیغام رفت کی حیثیت سے منتخب کر لیا اور جب وہ اس کائنات میں تشریف فرما ہو گئے تو ان پر یہ کتاب مقدس نازل کی ایسی کتاب کہ زمانے کی کروٹوں کے ساتھ ساتھ دنیا والے جب بھی اس پہ نگاہ ڈالیں انہیں اس میں اپنے لیے روشنی اور ہدایت نظر آئے اور پھر جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی حفاظت کا ذمہ رب نے خود لیا اپنی نگرانی میں آپ کو پالا اسی طرح اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ بھی خود لیا میں قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے یہی کتاب دستور ہدایت اور یہی کتاب اصول و ضوابط کا آخری مرق ہوگی اس لیے اس کتاب کے اندر ایک سڑک کی تبدیلی ہونے نہ پائے لہ لہا کے پہلی کسی کتاب کے لیے یہ اہتمام نہیں ہوا کہ اس کی حفاظت کا ذمہ رب نہ لیا چنا کے اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ابھی پیغمبروں کو اس کائنات سے رخصت ہوئے کچھ ہی عرصہ نہ گزرا تھا کہ کتابوں کے اندر تبدیلی ہو گئی بعض کتابیں زمانے سے بالکل ناپید ہو گئی بانس کا وجود مٹ گیا بعض کے اندر اس قدر تبدیلی ہو گئی کہ ان کا اصلی چہرہ پہچاننا مشکل ہو گیا لیکن جب یہ کتاب مقدس نازل ہوئی تو رب نے کہا انڈا انا نزل نہ فکر وہ انڈا لہو لاہو کائنات کے لوگوں سن لو اس کتاب کو اتارا بھی میں نے ہے اور حفاظت کا ذمہ بھی میں نے لے لیا ہے آج رمضان مبارک کے مہینے میں لوگ اپنی آنکھوں سے اس کتاب مقدس کی حفاظت کے لیے رب کی جانب سے کیے گئے احتمام کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ کس طرح گلی گلی محلے محلے کوچا کوچا بستی بستی کریا کریا نگری نگری کوئی ایک جگہ بھی ایسی نہیں ہوتی جس میں اس قرآن پاک کو اپنے سینے میں محفوظ کرنے والے نبی کے مسلح نیامت پر کھڑے ہو کر زبانی اس قرآن کی تلاوت نہیں کرتے اور اجنا سا شوشا معمولی سی تبدیلی ان کی زبان سے نہیں نکلتی کہ پیچھے سے کئی لوگ اس کی اصلاح کے لیے بول کرتے ہیں تاکہ خدا کا یہ وعدہ لوگوں کے سامنے روشن اور آشکار رہے انکر ویری لالا ساری کائنات مل کے اس کتاب مقدس کی زیر اور زبر کو تبدیل نہیں کر سکتی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کائوت کو بھی جو اس قرآن کی تشریح اور, اور اس کتاب کی تفتیق ہے اسی طرح رب کائنات نے محفوظ کیا اور خود قرآن پاک میں اس کا وعدہ دیا ان علینا جمع ہوگا قرآن فائزہ کرانا ہو فتب قرآنہ اے میرے محبوب اس قرآن کو اتارا بھی ہم نے ہے اس کو محفوظ بھی ہم نے کرنا ہے اور اس کی تشریح اور اس کی تفسیر بھی ہمارے ذمہ ہے جس طرح قرآن پاک اللہ کی کتاب ہے اسی طرح نبی پاک حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اصل سے جو اس کی تفصیل اس کی تشریح اس کی توسیع اس کا بیان ہوا ہے وہ بھی رب کی جانب سے ہے اس لیے کہ نبی یہ قاعدہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مقدس سے کوئی یہ لفظ اس وقت تک نہیں نکالتے جب تک کہ آسمان سے انہیں اس لفظ کی ادائیگی کا حکم نہیں ہوتا ہے ان یوں ہو اسی لیے قرآن مجید میں رب نے جہاں قیامت تک آنے والی نفسوں کو اس کتاب کی پیروی کا حکم دیا وہاں اپنے نبی مکرم علیہ اصطلاح وسلام کے براہمیم کی پیروی کا بھی حکم دیا قرآن پاس میں رب نے کہا ماں آتا کمر ببا ناکن کہوں لوگوں جو رسول تمہیں کہے اس کو اپناؤ جس سے نبی تمہیں روکے اس سے رک جاؤ اب سوال یہ کہنا ہوتا ہے کہ جب قرآن پاک اس کی حفاظت آسمان والے نے اپنے سنبھالی تاکہ آنے والی لسیں اس سے رہنمائی حاصل کرے تو گنا ون عالم نے اسی پرانے مجید نے دنیا کے تمام انسانوں کو اس بات کا بھی حکم دیا کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں اور نبی کی پیروی کا نامہ کیا ہے کہ نبی کے فرامید کی پیروی کریں نبی کے ارشادات کی پیروی کریں نبی کی تعلیمات کی پیروی کریں اب نبی کی تعلیمات قیامت تک آنے والی قوموں کے لیے ضروری اور لازمی ہے کہ ان کو مانا جائے اس کے لیے ضروری تھا کہ جس طرح کتاب مقدس کی عبادت کا اعتماد کیا گیا ہے اسی طرح سرکار رسالت محفوظ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی عبادت کا بھی انتظام کیا جائے چلا کہ رب کائرات نے بے شمار ایسے انسانوں کو پیدا کیا جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات کو ایک ایک حرف کو آپ کی زبان اقصد سے ادا ہونے والے ایک ایک لفظ کو ناخوس کیا آپ کی ہر بات کو نوٹ کیا آپ کے سطنات کو نوٹ کیا آپ کے چلنے کو آپ کے اٹھنے کو آپ کے بیٹھنے کو آپ کے کھانے کو آپ کے پینے کو آپ کے مسجد میں آنے کو آپ کے مسجد سے جانے کو آپ کے لکھنے کو آپ کے سونے کو ایک ایک چیز کو محفوظ کیا کیونکہ رب کائنات نے اپنے کلام مجید میں مومنوں کو یہ کہا تھا لت کرنا لقم کی رسول اللہ اس حسنہ میں نے اپنے نبی کی ساری زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ بنائی ہے اور اس زندگی کے اندر کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کاروبار کرنا سونا چاہنا تجارت کرنا لین دین کرنا لوگوں کے حقوق کی ادائیگی لوگوں پر خرائز اور ذمہ داریوں کا بوجھ لوگوں سے تعلقات اپنوں سے تعلقات غیروں سے تعلقات یہ سب چیزیں شامل کی اس لیے رب کائنات میں عوامت تک کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جو کہ آپ کے اقوال آپ کے اقال آپ کے آواز اور آپ کی تقریرات جو مشتمل ہے ان کو محفوظ کر دیا جس طرح قرآن پاک محفوظ ہے اسی طرح رب کائنات نے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بھی محفوظ کیا اور یہ بات سمجھ لو کہ سنت کسے کہتے ہیں سنت اس چیز کا نام نہیں ہے صرف کہ نبی یہ کائنات کی زبان اصل سے جو بات نکلی ہو صرف وہی سنت ہے سنت تین چیزوں کا نام ہے ایک جو بات نبی نے کہی ہے وہ سنت ہے ایک جو کام نبی, نبی نے کیا ہے وہ سنت ہے ایک نبی کی موجودگی میں آپ کے کسی ساتھی نے کوئی کام کیا نبی نے اس کو نہیں روکا اس کو ثابت رکھا یہ بھی نبی کی سنت ہے تو نبی کی سنت تین چیزوں پر مشتمل ہے ایک نبی کے اقوال پر آپ کے افعال پر دوسرے نبی کے افعال و اعمال پر تیسرے نبی کی تقریرات کہ ہر وہ چیز جو نبی کی موجودگی میں ہوئی ہے اور نبی یہ کائنات نے اس کو نہیں روکا ہے وہ بھی نبی کے فرمان میں شامل ہے اس لیے کہ وہ بات اگر نابرست ہوتی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرور اس سے روکنا چاہیے تھا اس لیے ان تین چیزوں کی حفاظت کا بھی رب نے اہتمام کیا آج ہمارے پاس حدیث کے ذخیرے کی صورت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری تعلیم آپ کے سارے ارشادات آپ کے سارے پراغی آپ کے سارے آسامات ایک ایک کر کے محفوظ ہیں اس لیے رب نے ان کا ماننا مومنوں پہ لازم اور فرض کر دیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین جن کتابوں میں محفوظ ہیں ان کتابوں کو حدیث کی کتابیں کہا جاتا ہے ان ساری کتابوں میں سب سے اہم تریف سب سے صحیح تریف اور سب سے جلیل القدر کتاب اس کا نام صحیح بخاری ہے دوسری کتاب جس کے اندر نبی کے پیغام فراہمی کے بارے میں آپ کی تعلیمات کے بارے میں کسی شخص شب و شبہ کی گنجائش نہیں اس مجموعے کا نام مسلم شریف ہے اسی لیے ملی اللہ نے کہا ہے کہ بخاری شریف کے اندر اور مسلم شریف کے اندر جو حدیث آ جائے اس کا ماننا مسلمانوں پر اسی طرح لازم اور ضروری ہے جس طرح کے قوان کا ماننا ہے اس لیے کہ یہ تطیل ثبوت ہے ان کی صحت کے بارے میں ان کے درست ہونے کے بارے میں امت کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے اس مسئلے کو سمجھنے کے بعد یہ بات ہم کو سمجھنی چاہیے کہ آج جو لوگ پھر یہ کہتے ہیں ہر بنا کتاب اللہ ہر کو اللہ کی کتاب کافی ہے اور ساروں ذر ان کا کتاب اور کتاب پر ہوتا ہے وہ حقیقت میں اس قرآن پاک کی تردید کرتے اور اس قرآن پاک کو تسلیم نہیں کرتے ہیں اس لیے قرارے پاس کے اندر دس بیس نہیں بلکہ سینکڑوں آیا ہیں جن میں خدا عالم نے مومنوں کو اپنی نبی کی پیروی کا حکم دیا ہے اور نبی کی پیروی کمانا کیا ہے جس طرح کے خدا عالم نے لوگوں کو اپنی کتاب کی پیروی کے ذریعے اپنی پیروی کا حکم دیا اسی طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے ذریعے نڑی کی پیروی کا دیا ہو دیا ہے خدا نے قرآن میں کہا ہے عزی اللہ اللہ کی پیروی کرو اللہ کی پیروی کا معنی کیا ہے کہ جو رب نے کتاب اباری ہے اس کو مانو اس کو تسلیم کرو اس کی سرما برداری کرو اس کے احکامات کو اپنے اوپر لاگو کرو اس کی منحجی سے اپنے آپ کو بچاؤ اسی طرح جب یہ کہا تی اور رسول تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی نے اپنے عمل سے اپنے قول سے اپنے اسباس سے جن چیزوں کو قرآن کی تفصیل توضیع اور تشریح کے طور پر بیان کیا ہے ان کو تسلیم کرو خدا کی پیروی کے لیے ہمیں قرآن کی طرف سے جو پڑتا ہے اور سربر کائرات کی تعلیم کے لیے ہمیں محمد کی سنت کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح کوئی شخص قرآن کو مانے بغیر مسلمان کہلانے کا حق نہیں رکھتا بالکل اسی طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو بغیر مانے کے بغیر کوئی آدمی مسلمان کہلانے کا حق نہیں رکھتا اور یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجیے آج کے خطبے میں صرف یہی بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ اور شرید دور کے فروغوں نے امت مسلم کی گمراہی کے لیے नहीं نئے کتنے رائے کیے نئے نئے افکار ترویج دیے نئی نئی آرا کی نشر و اشاعت کی اور نئے ایک یہ بھی ہے یہ مسئلہ قرآن میں ہے کہ نہیں فلاں بات قرآن میں نہیں ہے اس لیے ہم مسلمان کا عقیدہ یہ ہے کہ جس طرح قرآن کو ماننا ضروری ہے اسی طرح محمد کے فرمان کو ماننا بھی ضروری ہے اور ان دونوں کے درمیان کوئی طرح نہیں آج یہ روش اپنے شہروں کے اندر بٹھا کے جائیں کہ جو شخص رب کے قرآن میں نبی کے فرمان میں پڑھتا ہے وہ مومن اور مسلمان نہیں ہے مومن اور مسلمان وہ ہے جو رب کے قرآن اور نبی کے فرمان میں کوئی فرق نہیں کرتا اس لیے جب کوئی بندہ یہ پوچھے یہ مسئلہ قرآن میں ہے کہ نہیں اس کو کہو کہ ہمارے نصیب رب کا قرآن نبی کا فرمان ایک حیثیت کرتا ہے دونوں میں ربی برابر پر نہیں ہے اس لیے کہ قرآن ہمیں تب تک معلوم نہیں ہوا جب تک کہ محمد نے نہیں بتلایا کہ یہ قرآن ہے اگر رسول اللہ یہ نہ بتلاتے کہ یہ قرآن ہے دنیا والوں کائنات کا کوئی شخص یہ معلوم نہیں کر سکتا تھا کہ یہ قرآن ہے کہ نہیں ہے یہ قرآن ہم نے تب مانا جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ اس لحاظ سے نبی کا فرمان قرآن پر بھی مقدم ہے کہ نبی اگر ہم کو یہ نہ اصل کہ کل کلو اللہ حس قرآن کی آیت ہے ساری دنیا مل کے یہ بات معلوم نہیں کر سکتی تھی کہ یہ قرآن کی آیت ہے ہم نے جبھی پاری اچھی طرح انکھیں کھول کے دل اور دماغ کے طریقوں کو ماں کر کے یہ بات سمجھ لو کہ رب کائنات نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تبلیغ کا حکم دیا تو نبی نے قرآن کو بعد میں پیش کیا اپنے فرمان کو پہلے پیش کیا ہے خود قرآن نے کہا کہ لوگوں میرے تم میں چالیس برس گزارے ہیں بتلو تمہاری میرے بارے میں رائے کیا ہے پہلے قرآن نے یہ نہیں کہا زال کل کتاب ادارے یہ باپ نے کہا محمد کے فرمان کی صداقت کو پہلے منوایا قرآن بعد میں اتارا ہے کیوں کہ جب تک اس زبان پہ اعتماد نہیں ہوگا جو زبان کتاب اللہ کو قرآن قرار دے گی تب تک قرآن پہ بھی اعتماد پیدا نہیں ہو سکتا ہے محمد الرسول اللہ سب کہو صلی اللہ ہو او اونچی جی کہو صلی اللہ ہو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ پہلے یہ نہیں کہا لو قرآن سنو قرآن یہ کہتا ہے پہلے کہا غارِ ہیرا سے اتر کرے صفا پر آئے مذا کا کولو بتلو یہ زبان جو حرکت کر رہی ہے اس زبان کے بارے میں تمہاری رائے کیا ہے جواب دیا میں چھٹکا ہم نے اس زبان سے چالیس سال کے کئی علاقے میں سچائی کے سوا کچھ بھی نکلتے ہوئے نہیں دیکھا رام اللہ قرآن کی کس نے اگر محمد کریم نہ بتلائے کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ قرآن ہے یہ قرآن جو آج ہم اپنے ہاتھوں میں دیے کس نے خبر دی ہے کہ یہ قرآن اپنی آنکھوں سے کسی نے قرآن اترتے ہوئے دیکھا اور یہی بات تھی جو سدیج نے اپنے ایمان کے پہلے دن کہی تھی کہ یمن سے واپس آئے کہا گیا ابو بکر تیرے بچپنے کے یار اور دوست نے نبوت کا دعویٰ کر دیا کہتا ہے کہ مجھ سے خدا کا کلام اترتا ہے مجھ سے خدا ہم کلام ہوتا ہے مجھ پہ وہی نازل ہوتی ہے صدیق اپنا سامان رکھتے ہیں بھاگے ہوئے جاتے ہیں نبی یہ کائنات کے دروازے پہ دستک دیتے ہیں سرور گلامی باہر آتے ابھی صدیق نے کچھ نہیں سنا نہ قرآن سنا نہ کوئی نشان دیکھا سرور گلامی کے دروازے پہ ڈی حضور نے پوچھا کون ہے باہر سے جواب ملا عبد اللہ کے بیٹے تمہارا بچپنے کا یار آیا ہے نبی یہ کائنات جلدی سے باہر گیا باہر بکر سے چیزیں دیکھا سامنے وہ مکڑ کر نگاہ گی فرمایا ابو بکر سمجھ سے کب آئے ہو کہا ابھی آیا ہوں سامان بھی نہیں رکھا کہ مکے میں تیرے متعلق گفتگو سنی ہے بھاگا ہوا آیا ہوں تاکہ حقیقت معلوم کروں کہ حقیقت کیا ہے آپ نے فرمایا ابو بکر تھی نے کیا سنا ہے کہا میں نے سنا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ آپ کے رب کا کلام نازل ہوتا ہے خدا ہے آپ کے ساتھ تک تاج نظوبت اور حفاظت رکھا اللہ نے آپ کو پیغمبری کی خلط پاخرا پہنائی ہے میں نے یہ سنا ہے کہ آپ اس کائنات میں اپنے آپ کو خدا کا پر اختا کرتے ہیں نبی نے محبت سے اپنے بچپنے کے دوست کو دیکھا نہ جانے اس کا جواب بھی وہی ہوگا جو مکے کے دوسرے لوگوں نے دیا آج نبی دیکھ رہے ہیں شاید جاری تھے پتھر مارے مجھے برا بڑا کہے نگاہ ڈالی ابو بکر دیکھ رہے تھے فرمایا ابو بکر تو نے سخ سنا ہے میں کہتا ہوں کہ رب کا کلام مجھ پہ نازل ہوتا ہے اور اب نبی یہ کائنات دیکھ رہے ہیں ابو بکر کے چہرے کی طرف کہ کیوں پیشانی پہ کیا سلوے عمار ہوتی ہے ابو بکر جو نگاہ اٹھا کے محمد یق کی طرف دیکھ رہا تھا جب نبی یہ کائنات سے سنا کہ آپ کہتے ہیں کہ ہاں رب کا کلو مجھ پہ نازل ہوتا ہے تو ادب سے اپنی نگاہوں کو نیچے گرا لیا حضور نے چہرے کی تبدیلی کو دیکھا فرمایا ابو بکر کیا ہوا خاموش ہو گئے کہل گئے اپنے ہاتھ کو بڑھاؤ آج کے بعد تم میرے دوست نہیں رہے میرے آقا و مولا بن گئے ہو ہاتھ مان لاتا ہوں کہ تم جو کچھ کہتے ہو سچ کہتے ہو آج کے بعد تم میرے یہاں نہیں رہے میرے سیو دو مولہ بن گئے پلٹے مشرقین مکہ انتظار کر رہے ہیں جانے ابو بکر کیا جواب لے کے آئے پوچھا ابو بکر جو ہم نے کہا تھا سچ نکلا ہے نہیں ابو بکر نے جواب میں ارشاد کیا تم نے جو کہا سچ نکلا ہے کہا پھر کیا کہتے ہو کہا تمہاری بات بھی سچ نکلی محمد کی بات بھی سچ نکلی ہے مان کے آیا صلی اللہ علیہ وسلم. حیران و شکر رہ گئے کیا لگے ابو بکر کیا کہتے ہو فرمایا سچ کہہ رہا تم نے اس کے بارے میں سچ کہا تھا میں نے جب اس سے پوچھا اس نے اقرار کیا میں نے مان لیا کہ اتنی جلدی مان رہا ہے کوئی قرآن سنا کوئی اس کا کلام سنا کوئی اس سے موجتا مانگا کوئی نشانی طلب کی فرمانا مجھ کو سننے کی اور دیکھنے کی خواہش نہیں تھی ضرورت نہ تھی کہا ہوا کیوں کیا بات ہے کہا میں نے چالیس مرس اس کو دیکھا ہے اور فیملی کبھی مخلوق کے اوپر جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا جو مخلوق کے خلاف جھوٹ نہیں بولتا وہ خالق کے خلاف جھوٹ کیسے بول سکتا ہے میرا یقین ہے جو وہ کہتا ہے سچ سکت کرتا ہے جو کرواتا ہے سچ کرواتا ہے اس کی بات غلط نہیں بناتی اور پھر میں پڑے سارا زخمی کیا لہو لوگ